باب ترپن صحبت کی حقیقت اور اس کے نیک و بد اثرات صحبت و ہم نشینی کا اقتضا کرنے والی چیز اور اس کا محرک وجود جنسی ہے یعنی ہم جنسی کبھی اس کے محرک اس کے محرک عام اوساف ہوتے ہیں اور کبھی خاص اس کے عام اوساف جو ہم نشینی کی تحریک پیدا کرتے ہیں یہ ہیں جیسے ایک انسان کی رغبت دوسرے انسان کی طرف اور خاص اوساف کی مثال یہ ہے جیسے ایک خاص قوم کے افراد کے دوسرے افراد کی طرف مائل ہونا اور اس سے بھی زیادہ خاص اوساف ہم جنسی یہ ہیں جیسے نیک افراد کا میلان نیک افراد کی طرف یا گنہگار افراد اپنے ہی جیسے گنہگار کی طرف رغبت کریں یا مانوس ہوں صحبت کی اصل جب یہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ صحبت کی اصل ہم جنسی ہے خواہ اس کے اوصاف عام ہوں یا خاص بس جب انسان کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہے تو اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو دوسروں کی صحبت پر مائل کر رہی ہے بس جس کی محبت کی طرف وہ مائل ہے اور جس کی طرف اس کا رجحان ہے اس کے حالات کو شریعت کی میز میزان میں تولے اگر اس کے حالات با تبارِ شریعت درست نظر آئیں تو اس وقت خواستگارِ صحبت خود کو مبارک بات دے کہ اس کی حالت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آئینہ زمیر کو ایسا روشن بنایا ہے کہ اس کے بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی نیکی کا جمال نظر آتا ہے فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَ مِرَاتَ اَمَّا, اما جَلْوَتَ يَلْوَحْ لَهُ فِي مِرَاتِ اَخِيهِ جَمَالَ حُسْنِ الْجَ اگر وہ دیکھے کہ اس کے افعال نادرست ہیں تو وہ اس وقت خود کو مجرم گردانے اور ملامت کرے کیونکہ اپنے بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی بدحالی نظر آتی ہے اب اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ ایسے شخص سے اس طرح بھاگے جس طرح وہ شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ اگر ان دونوں میں ہم نشینی واقع ہو جائے گی تو ان دونوں کی تاریکی اور کجی اور زیادہ ہو جائے گی فنحز صح صحب زید ظلم ظلم اگر لیکن اگر اس کو اپنے ساتھی کی درستی کا علم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کے افعال درست ہیں اپنی صلاحیت کا بھی اس کو علم ہو جائے تو اپنے بھائی کے آئینے میں وہ نیکی کا مشاہدہ کرے گا ہم جنسی کا رجحان یہ امر ملحوظ رہے کہ ہم جنسی کا عام رجحان ایک طبی رجحان ہے لیکن واقعی طور پر اس طریقے کا میلان بعد میں حزب احوال ہوتا ہے اس کے اثرات سے نفس کو اس قدر سکون حاصل ہوتا ہے کہ اس خصوصی میلان کے فوائد اس طبی رجحان پر غالبہ جاتے ہیں اور یہ طبی رجحان ایک ہو جاتا ہے اس وقت ان دونوں ہم نشینوں کو طبی نشات خاط اور جبلی راحت اور سکون میسر آتا ہے کہ ان دونوں کی مخلصانہ محبت اور محبت الہی میں سوائے علمائے زحات کے اور کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا کبھی ایسی عجب صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ مرید صادق نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس طرح خراب ہوتا ہے کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر خراب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل فساد کے فساد کا اس کو علم ہوتا ہے لہذا وہ ان کی صحبت سے گریز کرتا ہے مگر نیک لوگوں کی نیکی سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے الصلاحیہ انسان جنسی صلاحیت کے باعث مائل ہوتا ہے کیونکہ بعد میں یہ میلان اور دوستی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ خدا کی محبت اور صحبت کی راہ میں رکھنا انداز ہو جاتی ہے فی ان بلوغ اس طرح راہ طلب میں فطور اور حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ایک طالب صادق کو چاہیے کہ وہ اس نکتے کو پیش نظر رکھے تاکہ وہ صحبت کی صاف ترین صورت کو زبان سے بچنے کے لیے اختیار کر سکے اور ان باتوں کو ترک کر دے جو حصول مقصد میں حائل ہوں صحبت کے برے نتائج ایک بزرگ کا مقولہ ہے تمہیں برائی اسی سے حاصل ہوتی ہے جس کو تم جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کی ایک جماعت نے ہم نشینی کو ناپسند کیا ہے اور انہوں نے گوشہ نشینی اور خلوت کو پسند کیا ہے اور افضل سمجھا ہے اس جماعت میں حضرت ابراہیم بن ادم شیخ داود تائی شیخ فدیل بن ایاد اور شیخ سلیمان الخواس رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشاہر صوفیہ شامل ہیں شیخ سلیمان الخواس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ شیخ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کریں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی خونخوار درندہ میرے پاس آ جائے تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کروں کیونکہ جب میں ان سے ملوں گا تو ان سے اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور نفس کے بہترین احوال کو ظاہر کرنا پڑے گا اس طرح نفس مجھ پر غالب آ جائے گا اس میں ایک بہت بڑا فتنا ہے أنه قبل له جاء إبراهيم ابن أدهم رحمهم الله أما تلقاه قال لأن ألقي صبعا صاريا أحب إلى من أن ألقي إبراهيم ابن أدهم قال لاني إذا رأيته أحسن له كلامي وزهر نفسي بالظهار أحسن أحوالها وفي ذلك الفتنة یہ شخص کا کلام ہے جو اپنے نفس اور اخلاقیات کا اچھی طرح جاننے والا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ درویشوں کی ملاقات کے دوران اس بات کا امکان ہے سوائے ان کے جن کو اللہ محفوظ رکھے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بھیڑیں بکریاں ہوں گی اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں گھاٹیوں اور نشیبی علاقوں میں پھرے گا اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اس طرح فرمایا و تزل و ادو ربی میں تم کو چھوڑتا ہوں اور ان چیزوں سے الگ ہوتا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اس طرح انہوں نے عزلت اور کنارہ کشی کے ذریعے قوم پر غالب آنے کی سعی فرمائی عزلت کی کہ اقسام کہا جاتا ہے کہ عزلت اور گوش... گوشہ نشینی کی دو قسمیں ہیں پہلا عزلت فرض اور دوسرا عزلت فضیلت عزلت فرض تو یہ ہے کہ اہل شر اور شر سے بچا جائے اور عزلت فرض فضیلت یہ ہے کہ فضول باتوں اور فضول لوگوں سے الگ تھلگ رہا جائے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خلوت عزلت سے مختلف ہے کہ خلوت غیروں سے ہوتی ہے اور عزلت اپنے نفس سے ہے یعنی نفس کی خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے الگ ہونے کا نام عزلت ہے اس اعتبار سے خلوت تو عام ہے لیکن عزلت قلیل الوجود یعنی کمیاب ہے شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے زمانے تک پیدا ہوئے ہیں وہ سب اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں ان سے وہی محفوظ و مسعون رہ سکتا ہے جو اخلاق سے اعراض کرے سلامتی کے دس حصے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے دس حصے ہیں نو حصے تو خاموشی میں ہیں اور ایک حصہ عزلت میں یہ کہا گیا ہے کہ خلوت اصل اور بنیاد ہے اور اختلاط ایک عارضی چیز ہے بس اصل کو پکڑنا چاہیے اور ضرورت کے بقدر میل جول رکھنا چاہیے اور جب ضرورت کے وقت بعض لوگوں سے اختلاط اور ارتباط پیدا کیا جائے تو خاموشی اختیار کرنا چاہیے کہ یہی اصل بنیاد ہے اور کلام عارضی ہے اس لیے صرف ضرورت کے وقت بات کی جائے کس طرح صحبت کے بہت سے خطرات ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے اختلاط اور صحبت سے بچنے کے سلسلے میں متحد احادیث اور روایات صحابہ موجود ہیں اور کتب متدابلہ ان سے پر ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کتب میں ان کا مطالعہ کرے ان تمام احادیث میں مندرجہ ذیل جامع ترین حدیث شریف ہے جس کو حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیہنسی دین ہو فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن فجر إلى فجري كالثالب الذي يروغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کسی دیندار کی دینداری محفوظ نہ رہے گی بجز اس کے کہ کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی جانب اور ایک بلند پہاڑ سے دوسرے بلند پہاڑ کی طرف اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف طرف لومڑی کی طرح بھاگے گا وقالوا ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا لم تنل معية إلا بمعاسي الله فإذا كان ذلك الرفاني حلة العزوية لغني أرسك يا رسول الله يقبهوغا حضور صلى الله عليه وسلم نفرمايا يسبكوش اس وقت هوغا تبقناهوك السفا روزی اور کسی طرح حاصل نہ ہوگی ایسا زمانہ آ تو اس مجرد رہنا حلال ہوگا قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد امرنا بالتزوج قال انه اذا كان الزمان كان هلاك الرجل على يد بويه فإن لم يكن له أبو إن فعلي يد زوجتي وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلي يدي قرابتي لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو ہم کو نکاح کرنے کا آپ نے تو ہم کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے پھر یہ کیسے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں انسان کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں سے ہوگی اگر اس کے والدین نہیں ہوں گے تو اس کی ہلاکت بیوی اور آلات کے ہاتھوں سے ہوگی اور اگر ان کی بیوی بچے نہ ہوں گے تو قرابت داروں کے ہاتھ سے ہلاکت ہوگی قالوا فكيف ذلك يرسل الله قال يعيرونه بذيق مع معيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يرى دوى موارد هلكة لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس کو تنگی معاش پر شرمندہ کریں گے تو وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے گا یہاں تک کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا فضائل صحبت بزرگان صلف کی ایک جماعت نے صحبت و اخوت فی اللہ کو پسند کیا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کے درمیان اخوت پیدا کی ہے تو اس کو اپنا احسان بتایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وط قرو نت اللہ علیہ بن امت ہی اخوانہ اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہے. ہے جس نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری اور مومنوں کی مدد کی اور ان کے دلوں کو ملا دیا اگر تم جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب خرچ کر تھے تو تم ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان یہ الفت پیدا کی ہم نشینی اور اس الہی مواخات کو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ محبت کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اسے باطن کے مسامات کھل جاتے ہیں ان نہ مسلم الباطن اور اس کی توسط سے انسان حوادث و عوارث کا علم سیکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ آداب سے زیادہ باخبر وہی ہو سکتا ہے جو اکثر آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہا ہو اس لیے علم محکم سے علم باطن کو تقویت پہنچتی ہے اور آفات کی آندھیوں سے صداقت کا جذبہ پختہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان سے نجات پا لیتا ہے صحبت اور اخوت کے توسط سے صرف تعاون اور ہمدردی کا جذبہ ہی پختہ نہیں ہوتا بلکہ قلب کے لشکر کو بھی طاقت پہنچتی ہے اور روہیں ایک دوسرے کی روحانی خوشبو سے اتر آگی ہوتی ہیں اور ان کو آسودگی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے رفیق آلہ کی جانب مل کر متوجہ ہوتی ہیں اور اگر ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ آوازوں کی مثال ہے کہ چند آوازیں جب مل جاتی ہیں تو اجرام فلکی کو پھاڑ دیتی ہیں یعنی آوازیں مل کر بہت بلندی تک پہنچتی ہیں اور یہی آوازیں جب الگ الگ ہوں تو پھر منزل مقصود تک نہیں پہنچتی ہیں یعنی زیادہ بلندی پر نہیں جاتی ہیں حدیث شریف میں آیا ہے المومنو آخی مومن اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بہت کچھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبانی جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا فرماتا ہے فمال فعین ولا صدیقن حمیم پارہ نمبر انیس سورہ شعرا آج کے دن نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی ہمدرد دوست ہے جو ہمدردی کرے حمیم اصل حمیم ہے لیکن حروف حلقی ہونے کے باعث ہے کو ہا سے بدل دیا گیا ہے اور حمیم حمیم بن گیا اور حمیم اہتمام سے ماخوذ ہے یعنی جو اپنے کسی بھائی کے لیے کوشش کرے کیونکہ دوست کی مہم میں کوشش کرنا ہی دوستی ہے حضر عمران فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف سے اپنے لیے اظہار محبت دیکھے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے یعنی اس سے محبت کا تعلق استوار کرے کیونکہ یہ محبت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کسی شاعر نے کہا ہے اگر تم کو زمانے میں ایک سچا دوست مل جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا سد حاصل ہو گیا مگر سچا دوست ہے کہاں خدا کے محبوب بندے اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد تم عزلت نشین کیوں ہو انہوں نے کہا بار الہ میں نے تیری خاطر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تب اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اے داؤد تم بیدار اور ہوشیار رہو اور اپنے لیے دوست تلاش کرو اور جو دوست میری رضا کا خواہاں نہ ہو اس کو چھوڑ دو کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے دل کو پتھر کی پتھر کی طرح سخت بنا دے گا اور مجھ سے تم کو دور کر دے گا حدیث شریف میں آیا ہے تم میں خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ ایک مومن ایسا محبت کرنے والا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس حدیث شریف میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے تنہائی اور عزلت اختیار کر لی ہے اس سے یہ خاصیت جاتی رہی ہے اور دوسروں میں باقی رہتی ہے کہ خلبت نشین نہ دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے یعنی اس حدیث شریف کو عزلت نشینی کے خلاف بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف خاص میں کامل ترین تھے یعنی سب سے زیادہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا انبیاء علیہم السلام میں جو حضرات زیادہ محبت کرنے والے تھے ان کی پیروی کرنے والا بھی والے بھی زیادہ تھے اور ہمارے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والے بھی سب سے زیادہ ہوئے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تنا کہ بےکومل ام میں یمل قیام تم نکاح کرو تمہاری کسرت ہوگی کیونکہ قیامت کے روز دوسری امم پر میں اس کسرت کی بنا پر فخر کروں گا اللہ تعالی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کے حسنا کی اس طرح تعریف فرمائی ہے ولاکنت من القلک پارا چار سورہ عل عمران اگر آپ ان پر سخت گیر ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے بےآما اس عالمگیر جذبہ محبت کے باوصف آپ نے عزلت گزینی کو پسند فرمایا اس لیے کہ جس ہستی میں وصف محبت و رافت وافر اور مستحکم ہوگا اسی قدر زیادہ ابتدائی حال میں وہ عزلت گزینی کو پسند کرے گا چنانچہ اسی بنا پر آپ کو ابتدا میں خلوت نشینی پسند تھی چنانچہ آپ نے غار ہرا میں خلوت گزی ہو کر بہت سی راتیں عبادت میں بسر فرمائیں اس سے ثابت ہے کہ عزلت نشینی محبت کے جذبے کو فنا نہیں کرتی اور جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ عزلت نشینی محبت کے جذبے کو فنا کر دیتی ہے وہ مغالطے میں مبتلا ہیں اور انہوں نے عزلت نشینی کو ترک کر کے اس جذبۂ محبت کی فضیلت کے حصول کی جو کوشش کی ہے وہ ان کی غلطی ہے امبیا علیہ السلام جن میں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے عزلت نشینی کو جو اختیار فرماتے رہے ہیں اس میں وہی راز پوشیدہ ہے جیسا کہ ہم اس باپ کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ انسان میں بطور عموم اپنے ہم جنسوں کی طرف رغبت کا جذبہ پایا جاتا ہے جب باکمال ہستیوں میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالی ان میں خلوت گزینی اور عزلت نشینی کا شوق پیدا فرما دیتا ہے تاکہ وہ بطور عموم اپنے ہم جنسوں کی صحبت کے اس میلان طبی سے اپنے نفوس کو پاک کریں اور بلند ہمت ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اس طبی رجحان کو ترک کر کے محبت کی راہ میں ترقی کریں جب ان کے نفوس اس تصویر کا پوری طرح حق ادا کر لیتے ہیں اس میلان طبی سے وہ پاک ہو جاتے ہیں تو ارواہ پھر اپنے اصلی اور اولا محبت کے تحت اپنے ہم جنسوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور جب اللہ تعالی ان کو مخلوق کی طرف دوبارہ بھیجتا ہے تو اس وقت یہ مخالطت اور میل جول پاک اور مصففی ہوتا ہے اور وہ پاکیزہ نفوس روحانی انوار سے مجلی اور منور ہو جاتے ہیں اور اس دم اس کامل محبت کا جذبہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرات خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے دوسرے بندے ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح الفت و محبت ایسے شخص کے نزدیک تمام امور میں سب سے اہم بن جاتی ہے اور جو لوگ عزلت کی مذمت کرتے ہیں اور اس پر دلیل لاتے ہیں انہوں نے صحبت و عزلت کی حقیقت سے وقوف حاصل نہیں کیا ہے حالانکہ عزلت جس طرح عزلت مناسب وقت پر پسندیدہ ہے اسی طرح صحبت بھی اپنے مناسب موقع پر پسندیدہ ہے جیسا کہ جناب محمد بن حنفی اور ردی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لئی سب حکیم مل یو عاشر بل معروفی ملفی معاشرتی بدن حت یج اللہ منہ فرجا وہ شخص دانشمن نہیں ہے کہ جو کسی ایسے شخص سے نباہ نہ کرے جس کے ساتھ معاشرت ضروری ہو آنکہ اللہ تعالی اس کی شخص سے علیحدگی کی کوئی صورت نہ نکالے شیخ بشر بن حرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ حق خدا کی اطاط میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہمدرد دوست کو چھین لیتا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے واسطے ان کو فوری ثواب پہنچانے کے لیے مخلص دوست مہیا فرما دیتا ہے وہ ہمدرد و انیس کبھی تو اس کو اس طرح فیض پہنچاتا ہے جیسے شیخ فیض پہنچاتا ہے اور کبھی وہ مریدوں کی طرح اس سے مستفید ہوتا ہے پس ایک صحیح خلوت نشین کو بغیر انیس کے نہیں چھوڑا جاتا ہے اگر خلوت گزیں اسے اپنے کام میں کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کا ہمدرد بنا کر بھیجتا ہے جو اس کے حال کی تکمیل کرواتا ہے اور اگر اس کے حال میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کسی مرید کو اس کا انیس بنا دیتا ہے یہ وہ انس ہے جس پر عمومیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ انس اللہ تعالی کی جانب سے اللہ کے لیے اور اللہ کے کام میں ہوتا ہے تعالی کی رضا کے لیے باہمی محبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ وہ لوگ جو محض اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں قیامت میں ان کا مقام یا قوت سرخ کے ستونوں پر ہوگا ان ستونوں کے سروں پر ستر ہزار بالا خانے ہوں گے وہ ان بالا خانوں سے اہل بہشت کو جھانکیں گے اور ان کا حسن و جمال اہل بہشت پر اس طرح چمکیں جس طرح اہل دنیا پر سورج چمکتا ہے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر جنت والے کہیں گے کہ ہم کو ان لوگوں کے پاس لے چلو تاکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شیخ ابو ادریس الخولانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت معاد رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں انہوں نے جواب میں فرمایا تم کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضور نے فرمایا تنصب من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوهم القمر ليلة البدر يفزعون الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون وهم عولياء الله الذين لا خوف عليهم بلا هم يحزنون کچھ حضرات کے لیے قیامت کے روز عرش کے ارد گرد کرسیاں رکھی جائیں گی ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اس وقت لوگ پریشان ہوں گے لیکن وہ پریشان نہیں ہوں گے یہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتحب ازل یہ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن سومیت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا بزرگ و برتر فرماتا ہے میری محبت کے وہ لوگ مستحق ہو گئے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے ہی لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے ہی لیے ایک دوسرے پر اپنا مال صرف کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں ہمارے شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی باسناد حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے اور صدقہ دینے سے بہتر ہے انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے تم بوس اور عداوت سے الگ رہو کیونکہ یہ دین کو خراب کرتا ہے حضرت ابو مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس میں بغض و عداوت پر وعید آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی خلوت گزیں لوگوں سے نفرت اور بدگمانی کے باعث کنارہ کش نہ ہو جائے کیونکہ یہ سخت غلطی ہوگی مگر جو شخص اپنے نفس اور اس کی آفات سے بچنے کے لیے اور مخلوق کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے گوش نشینی اختیار کر لے تو ایسا شخص اس وعید کے تحت نہیں آتا اس ارشاد میں ہلقا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی بغض دین کو خراب کرنے والا ہے یعنی ان دین کیونکہ ایسا شخص مومن بندوں اور دوسرے مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایسا کرنا دین کو خراب کرنے والا ہے ہمارے شیخ اب الفتح رحمتہ اللہ علیہ نے باسناد حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نصف حصہ آگ کا اور باقی نصف برف کا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ الہی جس طرح تو نے میرے اندر برف اور آگ کو ملا دیا ہے کہ برف آگ کو بجھا نہیں سکتی اور آگ برف کو پگھلا نہیں سکتی اسی طرح اپنے نیک بندوں میں الفت فرما دے نیک بندوں کا اعلیٰ مقام نیک بندوں کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت یقینی طور پر پیدا ہوگی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال کے مبارک ترین لمحات میں ان کو کعب قوسین کے معزز ترین مقام پر پایا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک ایسا وقت تھا کہ وہاں کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی كيف لا تتألف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت العزيز بقاب قوسين في وقت لا يعه فيه شيء للتف الحال الصالحين وجدهم ذلك المقام العزيز وقال السلام علينا وعباد الله الصالحين تاہم یہ نیک بندے اپنی لطافت حال کے باعث وہاں موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بس یہ نیک بندے خواہ جسمانی طور پر منتشر اور متفرق ہوں لیکن روحانی طور پر مجتمع ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے قرین و وہم صحبت ہونا ضروری ہے کرین و ہم صحبت ہونا ضروری ہے اور دنیا و آخرت کے تواصل میں ان کے مسائی یقینی ہیں یعنی یہ ان مسائی کو ترک نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے خواہ کوئی شخص دن میں روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھ صدقات دے خیرات کرے اور جہاد میں مشغول ہو مگر اللہ کے لیے نہ کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ اللہ کے لیے اس کے کسی سے دشمنی ہو تو ایسے شخص کے ان کاموں روزہ عبادات صدقہ و خیرات اور جہاد کا کچھ بھی فائدہ نہیں شیخ ابو بکر التلمسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رہو اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو اللہ کے ہم صحبت ہیں تاکہ ان کی صحبت کی برکت تمہیں اللہ کی صحبت میں پہنچا دے با ہمارے شیخ زیادین الدین اب النجیب رحمت اللہ علیہ باسناد شیخ علی بن سہل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ تم مخلوق سے الگ رہو الب اللہ ان شہ من الخلق مگر اولیاء اللہ سے الگ تھلگ نہ رہو اس لیے کہ اولیاء اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ایک شاعر نے صحبت و خلوت کا مفہوم اور فوائد و نقصانات کو اس طرح نظم کیا ہے وحد تل انسان خیر من جلیس سوء عند و جلیسل خیر خیر من قدل مر احد اکیلا ہی انسان رہے ہے یہ بہتر کہ بدخواہ ہو ایک کرین اس کا بیٹھا جو ساتھی ہو بہتر نہیں پھر مناسب کہ انسان بیٹھا رہے بس اکیلا